قول اللہ مدن المصطفى ولاهله ما بعضو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 آ منت بلّا ہی سد کلا ہو لوہ علی ملبیلہ یا او الذین نا منو علیہ آل تسلیما سارے دوست شوق شوق نہ اوچی آواز میں سلاد السلام علیکم سلاد والے سید یا رسول اللہ سہابی کیا سید حبیب اللہ سلاد وسلام عال یا خا خاتم بین والا عال کا سہابیا سید یا مکین قلوب المؤمنین بانی محفل برادر حضرت مولانا محمد نئی محمد صاحب نقشبندی صدر محفل خطیب عل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عارف نوری صاحب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 انعقاد پذیر ہے دعا ہے رب العالمین مولا صدقہ مدینے داجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصا سارا دی حاضری قبول و منظور فرماوے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 جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر جہاں تک کائنات کا مش... ارادہ اور مشیت ہویا جس موضوع اور عنوان تے گفتگو کرنگا اس دا نا ہے دین دی فکر مسلمان دا خدا رسول دنال تعلق صرف اور صرف روحانی مسلمان دلہ جلا شان ہو اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے تعلق صرف روحانی مادی تعلق تو ساری کائنات نو اللہ تعالی بائی مانا ہے کہ خالق کے اس نے وجود ساری لائی اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس مانے والے کہ حضور ساری کا جان نے مگر جس تعلق دی بنا مسلمان دے اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوں نے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 ہوں جس بندے کون کی رسی چی سمجھ ادھر وہ تعلق کٹیا گیا اس واسطے جنہ ایک کسی نے دی مضبوط پکڑا او اس کا اُن الا رسول نال تعلق رشتہ اور رابطہ مضبوط ہوں تا کہ اولیا کرام رضوان اللہ علیہ مجمع انہ دے مراتب دا فرق جہا ہے وہ اسی وجہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اچا مرتبہ رکھتا ہے کوئی اسچا رکھتا ہے کوئی رکھ دا ہے وہ محض اس وجہ لال کے جنا کوئی دین د رنگ زیادہ رنگیا گیا ہے. اتنا کلا رسول دے زیادہ قریب ہو گیا ہے. دو رتبے دالا خالق ہے. شانہ دالا کون گڈیا کوٹیاں کار شانہ نہیں بن دیا حضرت سید سلحمان پیغمبر علیہ سلام جس محل دے سن نا, اس محل جدو بلقیس نے قدم رکھے نے اللہ اللہ اللہ! اپنے پنڈلیاں تو کپڑے چک لگی ہیں آپ نے فرمایا محل یہ سڈے محل دا فرش ا تینوں غلطی لگ گئی ہے سلیمان پیغمبر اس اس محلے جو بیندے نے طاقتوں نا دا ہوا ویچ اٹھ دا سی اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھے ٹارے ویچ بیندے نے اور گدے مبارک اونٹ کوڑے دی سواری کردے ایمان ناڑ دا سو شان کے دی اچھیے سلیمان پیغمبر دی حبیب خدا دی محبوب خدا دی محبوب شاندی اچھی ہے؟ پکی گل یار محل سلیمان پیغمبر لائی سلام دواری ہبا حبیب خدا زمین تلنگ تے شان دی دیو ہے پھر پتہ لگا محلہ تے سواریاں نال شاناں نئی بندیاں راب دے دین نال بندیاں جنو مولا ہے کہنات نے شان دینی وہ نو ہی شان لبنی تا یوں کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ جڑے شیرے ربانی رحمت اللہ دے آستان پہ گئے جو کچھ میں انہوں دے بیٹے دی کتاب زندہ رود رودر پڑھیا اتے پہنچے نے عرض کی حضور میرے آست دعا فرماؤ شیرے خدا نے فرمایا میں دڑی منہ دعا نہیں کرتا ہوں اللہ ما صاحب اٹھ کے آ کسے کسی پچھوں دسیا حضور اللہ ما اقبال سن شیر ربانی جی نہیں پائی پیراں پیروں بج پائے اتوں اپنے شرکپور اڈے کلندر راہور ہی ٹانگے بہن لگے میا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور آؤ دع کراگا ہزور تو سہی <تصفح> <متحد> منہ دعا نہیں کرتے فرمایا تزور سرکار دشک کی شما لکھا مسلمانوں کے دلوں میں روشن فرمائیے اس واسطے اصا تیرے آستے ضرور دعا کراگے اہی کلن لاہوری این ایک گل ہے وہ کئی جھوٹ بنا پھرتے ہیں یہ تو فلان وہ مسئلہ کو میں کتابی مسئلہ پڑھا اکے سامنے بیان تو کلندر لاہوری رحمت اللہ آپ فرما نے سبب کچھ جس تم جیتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کبے زریس نہیں اگر جہاں میں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 لیکن تھرتی اسباب تے ضرور پیدا ہوں ہیں نا زمین دا دین دا رنگ زیادہ چلنا اللہ معرفت دا رنگ زیادہ چلنا انہوں ایک شان اور رتبہ ود جانا تو میں جناب اسے دین دی نی واسطے موضوع منتخب کیا دعا کرو اللہ میں مینو سمجھا وانتے اس تے عمل اور تنوع اس اسے عمل دی دوفی قطع فرما سڈا دین اسلام ہر شہوں کیمتی ہے کی وطن کی مال کی اولاد کی جان کی عزت دین اسلام دو تو ہر شہ قربان کرنی پی آخ ڈٹ کے سبحان اللہ گل سمجھ آ رہی دینا جب سمجھ آئے تو اس لیے کسان سبحان اللہ جیڑا بندہ جنہ ایک دین نال مزاق کرے سمجھ لو انہی ایک خدا رسول کی دی طرف دی لانت پہ دی اور جنہاں میرے مصطفیٰ دے دین دا ادب کرے گا انہاں ایک سمجھ لے رب رسول دی طرف و لکھا راہم تا پہیاں وس دیا اللہ! خدا بھی دی قسم دنیا وچوی اور آخرت وچوی جنہاں کوئی آدمی دین دے قریب ہوئے گا او دی نشانی اتنا ایک دین والیاں دے قریب ہوئے گا جنہاں دین تو دورے دین والیاں تو بھی آ, دین جیڑا ہے وہ کسی درخت دین, دین دے آنا دین, دین ہی ظاہر ہونا دجا کو لبا دی لبا گل سمجھ آئی نہیں ہوں فکر دین دی سمجھ سدکے جاو حضرت سیدنا یوسف علیہ سلام نام مبارک سنیا نے نا میرے سامنے بحقی شوا بلیمان شریف موجود ہے اس حضرت سفیاان سوری رضی اللہ تعالی اور سرکار دے حوالے نہ لکھیا ہے آپ فرما نے جدو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی اپنے باپ حضرت علیہ السلام نال ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابو جی تنوں پتہ سی اصا قیامت نلا گے پھر کیوں رو رو کے اپنی دے بیٹھے جے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ نو فرمایا اے ابو جی توانو پتا سی جے دنیا وے جدا وے ہو بھی گیا تے تاں کی یہ آسانو آخرت والا دہارہ کٹھے کرن والا سی پھر تو سائے سے دنیا دو تے رو رو کہ اکھاں کیوں دے بیچے جے آپ فرماو دینے پترہ میں تیرے جدائی دے اندر نہیں روندہ رہا مہا اس واس تے روندہ رہا وہاں کدرے تیرے کول دین جدہ نہ ہو جاوے دن پھر جائیاں پکیا پا میںری جائی روا تیر روا رہا قربان جاوا توجہ فرما غور رکھنا لادیا بندیا جس دین اج ا مزاح بنائی کھڑیا جناب جی جدی جی پرواہ سان نہیں کردے ہن جی اس دین دی پیا گل کرنا اللہ دے نبی پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام پے فرماؤں دے نے فرماوا کہ خدا دی قسم کر کے انا اولاد دا پیار تے اللہ دے ولی جڑے جی اوناں دے دل دے اندر نہیں ہوندا حضرت سیدنا بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا پتر فوت ہو گیا آپ اپنے مراقبے دے اندر بیٹھے سن لوکاں نے کے دسیا حضور تواڈا بیٹا فوت گیا آپ نے فرمایا چپ کر کے دفنا دو فرید رب تو سوا کسی نہیں خدا دیا بندیا توجہ فرما مرد پیا کرنا قربان جاوا جدوں ولید دلاندال حضرت شیر ربانی جسد مبارک نام مبارک نسبت والی مسجد اپنی چھوڑیاں چکلیا فرمایا یا مولا میم جی میرا پتر تیرے نبی دا فرما بردار بنے زندہ رکھ ورنا دنیا تو لے لے ہو جا پتر نہیں چاہی دا میاں صاحب نے دعا کیتی ہے پتر نے تھابیاں میں جان دے آپ نے چپ کر کے دفنا دیتا ہے اکھ دے وچوں دترو نہیں کٹے خدا دیا دے, دے جدو دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے اندر فکر دی سی دیم کی جنوبے برابر آج سمجھ دے پہلے پہلے نمبر دیبان کرنے اپنی دولت وطن ہاں جی وطن بچ جائے دولت بچ جائے سامیہ ملک جاندا تے ہن جی دین جاندا تے ٹٹ پہلے پاکستان پہلو پاکستان پہلو پاکستان جڑے بے ایمان دی رٹ لاون والے ہون سمجھ لے انہاں دا خدا رسول نال کوئی تعلق نہیں جے دل دے اندر غم درد میرے نبی دے دین دا ہوئے گا سمجھ لے بھاوے ہندوستان دے کسے کونے دے اندر بیٹھا اے میرے نبی دے دربار چی بیٹھا اے سبحان جناب جا کے دین دا دشمن ہوے ایتھے دین مستفا دا دشمن ہوے اتوں اٹھ کے جا کے سعودیہ بیٹھ جائے محل اپنا ریو والا چھڈ کے ہوں سمجھے میں نبی دے قریب ہو گیا وا نہیں ہو سکتا چادرا دفنایا جائے ان جناب کفن دتا جائے ان جنت نہیں لب دی رب رسول طرف رحمت نہیں لب سکتی جنہ چیر وہ دل دے اندر نبی دے دین دی ہوب نہیں ہوئے گی گل سمجھ لگی خدا دی قسم کر کے آنا فقیر کی گل جڑا توڑ دے نا فکیر نک دے زبان کٹا د نہیں تے اتنا تے ضرور یار اتنا ضرور کرو اور نہیں فاش رومے رموز ہی میں فکر مدرسا خان کا آزاد کم از کم اتنا کہ ہوگا فقیر فکر پیا پیش ہے فکر تے دینے مستفا دیا قسم خدا دی مواہ نہیں میرے کو ہاتھ چومے میرے بزرگ فرما نے چشتیا اگر حقیقت کھل جائے تو لٹر پسند کرے گا ہاتھ چما دی بجائے سلطان فرما نے جدہ مرشد یار سانو کا سا دسا دا جد مرشد سان کا سا دے تدری بے پرواہی کی ہو یا, یا را جاگے پر مرشد جاگی نہ لائی او یار کریں ابادتی دن نیندر کرے پرائی او کوڑا تختی اس دنیا دہوں فخر سچی بادشاہی او جان جا لا دیا بندیا توجو فرما خدا وا دولا شریف مولا دی کسام میرے سونے مدی تاجدار فرما جران دی دولت مل گئی ہے دنیا تو بے نیاز نہیں ہوا ہے دی دین ایمان کی دولت مل جائے باقی طلب کہڑی شاید ہی رہتی ہوئے خدا دی دنیا وہ پیچھے دیئے جی میں پرچھاوا پیچھوں نسدر بڑا بولو نا سبحان اللہ آل خدا دے بندے مرض پہ کرنا حضرت سیدنا یاقوب علیہ السلام جواب جاب دن دے پترا تھی آکو گے تھی آکو گے نبی نو نت نہیں سی پتر تے نبی ہے تو پھر نبی تو تے دین جدا نہیں ہو سکتا لیکن یاد رکھنا جتنا مافت زیادہ ہونا اللہ بارگاہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ میرے مستفا کریم فرما نے گل سمجھا جی میرے آکا نامدار فرما نے آنا آلام کم بلا میں توسان سارا رب نیا جاننا اکشا کم من اللہ اور تسان سارا میں رب تو بہتا ڈرنا گل نہیں سمجھ لگی اس معرفت کی گل وی کے جنگے بدر واسطے تیاری ہو رہی ہے محبوبے خدا صح تعالی علیہ وسلم ایتھے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے چادر مبارک کملی والے سرکار دی موٹے ہاتھ پی حضرت سی کے اکبر اس چھپر تھڑے کھڑے نے حضور سرکار گڑ گڑا کے مولا دی بال گاویل فریاد پہ کرتے ہیں یا مولا جڑا وعدہ وا پورا فرما اے مولا جناب وعدہ کی تاہی پورا فرما نال رون نے سرکار اور نالیں بھی فریاد پر کر دینے حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ارض کر دینے اوہ سونہ محبوبہ رب سونہ ضرور وعدہ پورا فرماوے گا اے جی سرکار اپنی فریاد اپنی جناب فریاد جید جڑیے سنو ختم کر دیو حضور دعا اور بس کر دیو اللہ ضرور وعدہ پورا فرماوے گا حضرت صدی کے اکبر تسلی پہ دین نبی پاک دین اللہ والا وہ سلام فریاد نو اور زیادہ کر رہے ہیں ہوں بد بخت ہوگا وہ بندہ جگہ سدیقت ربر حضور سرکار نالو میرے کملی والے سرکار دی لکھا کروڑ درجے لا محدود درجے زیادہ سی میرے محبوب دستے نے پہ شاخ ابد اللہ سے دہلوی تو پوچھ کے ویخ آ فرما نے نبی پاک سرکار ون پہ رب وعدہ کر مگر خال جی مدد کرے بات تھوڑی فر لات گل نہیں سمجھ لگی تھی آج دے بریل بھی یہ ناسان جڑے آسان یہ رب تو آسان بے خوفا پتہ جو کوئی نہیں لب میں بے بےگوٹ تکریر گیا اتنے واہ سارے ہو مقرر سر کمرے چیٹے نوری صاحب سے جڑا جلسا بیلی سی نا وہ آدھا ہوں نا نہیں لا جس خطیب نے آخر وہ واہ مشہور بند آخر وہ شاہ جی اصا تے بریلوی بنے اس واسطے اللہ کول تکے جنگ نہیں لینی میں اور ہسن ڈ پہ مینو لگ آگ گئی میں اپنا بھی ایمان چھٹ کیتی بیٹھا لال دن بھی پکڑ در میں کیا جی تو بریلیاں تو اللہ بڑا ڈرد ہے تھی بڑی داڈی بلان جی تسان رب کو جنت دیا کنیاں تکے نہ ہی کھو لینا اگو ہسن نہیں نہیں نہیں نہیں اللہ سونا ڈردا تو نہیں میں آڑ تو ایمان تو خارج ہوا بیٹھا کلمہ دوبارہ پر. چلے آ! شیخ عبد الوہب شارانی رحمت اللہ علیہ لطائف المنن میں فرماتے ہیں ایک اللہ کی بارگاہ ہے جس کو حضرت الطلاق کہتے ہیں اتو اسدات واسطے کوئی قید ہے ہی نہیں جو چاند ہے کارگزرد ہے جو چاند ہے کر گزر تو وجہ فرما ہوں حضرت سیدنا یوسف یاقوب علیہ السلام مارفت خدا آلہ درجے اس اپنے پتر فرما رہے نالے نبی فیل امت دس سبق ہوں میں کہہ ہو جی تو بریلویاں تو اللہ بڑا درد ہے بڑی داڑی بلاج تو رب کو دکے نہ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 جو چاندہ ہے کر ہے جو چاہتا ہے کر ہے توجہ فرما ہوں حضرت سیدنا یوسف یاقوب علیہ السلام مارفت خدا آلہ درجے دی اس واسطے اپنے پتر پر فرما رہے ہیں نالے نبی افیل امت دبک ہوں امت لئے سبق ہوں جن نبی نو فکر پیاکھ لے پتر دین نہ جدا ہو جاوے خدا دیا بندیا کہڑا ہے جہاں دین دی فکر نہ رکھے اپنی اولاد دی خاطر فکر اولاد واسطے دین دا فکر دیا جاوے او بندہ گل پہ مولوی اپنا دین اپنے کول رکھ لے خدا دی قسم کر کے نہ جانوی آن دی نشانی جے جہاں جنتی بندہ ہوا جن دی فکر کوئی دوگا ہی محبت میں <także gives spoiler words> اپنی گل پہ کرنا میں دس ایک, ایک مسئلہ سونے محبوب دین دا دس دے خدا دی قسم جتیاں کھول کھول کے پیوانا یہ تو قیامت نتے لگے حضور دے دین کی دی قدر کی کھلن گیا ویک جناب السلام تو بعد پہلا حوالہ بہ گل سی بولی مانگ دے صحابی دی پیا گل کرنا واخ سبحان اللہ کتاب مجمع زوا حدیث دی صفحہ نمبر چھ سو اناٹھ کتنا میرے مستفا کریم سرکار دے صحابی نام ابو کرسافا جنا ابو کرسافا جنہ کا نام سی قربان جاوا میرے نبی پاک سرکار د صحابی آ سارا ابن موب بنن لیا فکان ابو کرسافا یہ درا وقت کل کلے شاید سور اسلانا ونا یا فلانو اصلا تو اصلا تو فیس مہوی فی بالا <تصفح> در رو ڈٹ کیا سبحان اللہ <تصفح> میرے کملی والے دا یار ابو کرسافا دا پتر روم والے عیسائی قید کر کے جنگ دے دوران لے گئے پتر رومیا کویل در پیاسی میرے حضور دار صاحبی اسکلان شہر در سینکڑے میلوں کا سفر ہزور دار صاحبی جدو ٹائم نماز کا وقت آ میرے ہزور دار صحابی دیوار سے چڑھ جی آواز دہ پترا نماز کا وقت ہو گیا ہی نماز ادا کر لے پان کی پرواہ نہیں نماز کی پرواہ جیل کے اندر پیا ہے فریادہ رائی دیا نہیں پیا کر فلا لو تو نماز پڑھ لاہوی بالا درو میں پتر اتر باپ دی آواز سندا سی پنج وقتی نماز ادا فرما سی اور سمجھ آئی نہیں کر کے جانا اس قوم تو جناب جہی اج مسلمان بنے پایا مسلمان جناب جی جدید اسلام اپنا ہر ویلیا پیے پی خلیا نہ سامان خدا دین دا کوئی جناب غم لگا نہ درد لگا کسے نو ویخو حسین دا پیا غم کرتا ہے میں کیا بدبختہ بخت مولا حسین اپنا غم نہیں سی رسول اللہ دین کا گم س حضور دے دین دا غم کبھی نہیں محل تین حسین میرا چائی کھلے غم حسین کا ہوسین <سؤال> کی خیال ہے یہ محنت دسیا جی جے حسین دے دین دا تے غم کوئی نہیں نہ کدی رات رویا ہے نہ کدی دن رویا ہے. کہ حسین پاک تے تھرو وگائی جا رہا ہے پھر حسین تو یہ آخن گے کیوں ڈرامے پہ کرنا خیر تے ادھر ویخ قرآن پڑھتے ہو ساری بربادی کیون ہو گئی اسا کیوں اپنے دین دی فکر چھٹ بیٹھے اللہ واہدلا شریک مولا قرآن اے ایمان والو اے مولوی نہیں آخیا ہاں رب کا قرآن تے دین اسلام سارے واسطے صرف مولی واسطے نہیں مولی کرے جرم قوم اخبار کی کڑی اے تیس فوٹو مولوی پکڑا گیا کی خیال ہے बाकी सारे पै करें लंगाउट लंगाओ उतार होली तारी को नी, दाड़ी शर्म करो फिर मैं मिसाल दीती है आखे बजुर्ग मिसाल दीती बंदे सन पांच भा एक घर के अंदर रन चार रोते सन नंगे एक पांडा सी कच्छा एक जड़ा पंजा भी वेखा वेखी रीस आ गई अगरत जी उस भी कच्छा ला के सुटाउट कस लिया पत्त क्ड लाकी का उन्हें छुपा लिया हूं जो नाल सर उन्हें आख्या है कमीना है सुरदा सूर शर्म नहीं आती वेखे ना मां भैन की तेन तमीज ही कोई भी घर अंदर पत कैठा उस आख्याजरों بارہ مہینے ننگے رہ میں ایک دن پٹ کٹے نے میرے ہو گئے انہیں آگے آخیا اتنی داڑی مونے ہاں تو تاڑی آنا شرم کر خدا نے بندے سدکے جا اس قوم تو جن نے انے اپنے اپ دے اختیار کر لے نے دین مصطفیٰ دا صرف داڑھی والے واسطے سمجھی کھلاے واہدا علا شریف مولا دی قسم ہے جی جڑا نبی پاک دی تابعداری اپنے تے تا برابر فرض نہیں سمجھے گا مولوی تے چوکھی سمجھے گا او ایمان تو خارج ہو جاوے گا جی میں حضور دی تابعداری حضرت صدیق اکبر دے فرض ہے جویں جی عمر بن خطاب دے فرض ہے جویں جی شیر ربانی دے فرض ہے جویں جی میرے دولا شریق مولا بھی کسم ہے ادھر ویخ تین ایمان تھی پیا گل دسنا ہوں کیوں دے بندے کیوں کرنے آپ اللہ بہادلہ شریک مولا فرماؤں یار ایمان والو لا د تخی نیوز ایمان والو ان بےلی نہ بنایا جے جے دین مزاق بنا جے دین مزاق بنا سور مینل وزاحت کی تھی ایک بندہ آخر جی ہے چشتی یہ سکتے کیونکہ تردیا ٹر ٹرد پٹڑی تو اتر پہنا جدو تیر بیان کرو تو پٹڑی تو اتر گیا جب شان بیان کرو پٹری <تصفح> میں جی میں ضرور بیان اے ہو, جا اے ہو جی کیسٹ ضرور دیا گا پر شرط کی میں محن آران دے جا کسی نہیں نا یہودیا نڑے نہائی چےڑے نہ دانیا نڑے نہ چوران نرف عشق کی گل کرے صرف دی محبت کی گل کرے سجے کبے نہ جائے اے ہو جا قرآن دے اے ہو جا قرآن تے کوئی نہیں میں کیا فقی دا موڑے ہو جا بیان بنانے کوئی نہیں میرا بیان قرآن کو باہر نہیں ہو سکتا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 اللہ مانڈے کو جے پاندہ خدا دی در ویخ اللہ فرما جی مزاق اگے وضاحت کردہ جہڈے تو, تو پہلو اہل کتاب یا ادو نہ سارا دوجے کافران کافران انہ پہلے نمبر تکھیا معلوم ہویا ہے بئی مان اکھڑ دلے جہ دلیا تو کسماؤں نے ایک خالی دلہا ہوں اےکھ دلہا ہوں ایک دگر دلہ ہوں یہ جہ دگڑے نام ارادے مزاق بناؤں نات نے دوجے کافر ہندو جڑے نے بہادر چاہ رکھد ہے اج اصا دوستی پہلو انہوں نے کافر کھڑیا اور جناب ہندو دشمنی رکھی کھڑیا اللہ بہادر اللہ شریف اگر تسا ایمان والے جی من والے جے تو پھر اللہ تو ڈر جر جاو, جاو, جاو, جاو اس تو پہلو اللہ اللہ دیا بندے توجہ وجہ فرما میدان آئی خرو ہے ہو دو جدو میرے کملی والے دے یار مدینے میں جب بانگ پڑے ہوں دے سن حضرت بلال نے جدو بات ایک, ایک جناب نسارا دور اس جدو حضور دے شک آخنا اشہد ان محمد الرسول اللہ اس ظالم نے آخنا نوز بلا مدال سڑ گیا محمد نوز بلا نکلے کفر اللہ مزاق اے ازانا دین مزاق کس واسطے بنا کھلے نے ساری بے وقف یا اللہ لا یہاں دان نے بڑے بڑے یا اللہ کچھ تو ویس اسا ان کو تلیم لینا پہ ترقی لینا پا یا لا تگڑا پٹی آنا وہ آتا ہے تصویر بے سمجھتے نا میں تو سمجھنا ساری شاید میں تو جاننا کہ کھوتیا تو نہیں پی رہے تو سی اکلوا والا سمجھی کلے جے میرے کملی والے فرما نے شہر میں درواز علی پکی گا جو کچھ لینا دروازے تو لبنا بولو تے سی دروازے تنا حضور ررما نے میں علم علی دروازہ من سمجھ نہیں لگتی مولا علی والا دروازہ لندن والے پاس کیون پہ یار علی کی بھی بھول گیا نہیں بھلیا تو پھر اکال عمل لکھ لو جو دا شہر نبی پاک نے دروازہ دا دروازہ علی جہ لندن نہیں کھل سکتے جدوں بھی کھلنا یا آلہ حضرت بریلوی وال کھلنا ہے یا میرے علی گولوی وی سمجھ لگی سچا آخیا کہ جھوٹ آخیا شری میری گل میں اقبال بارے آدھے جناب اعلیٰ تعلیم لینے کے لیے لندن تو شریف لے گئے میں خیال ہٹ اٹھ بول دے جی خود اقبال نوچو اقبال فرما نے کلندر لاہوری مغرب چشی بجانے ملک کے در سر خریدم نشستم بکویا ن فرگی ازاں بے سود تر روزے ندی دم اقبال فرما دے میں اگریزا دی پڑھائی بڑی پڑی ہے بت کھ کے پڑھی پر میں مینو اپنی جان دی کی میں مینو سر پیڑ ہی لبھی لبھی بولو تے صحیح نا ہائے ہائے نہ ہی ہوئی شیر ربانی نے خطبات لکھا ہے آگ فرما ہوتے سب اور بہلی ہو گران دی پڑھائی نہ پڑھیا کرو اپنی پڑھائی پڑھیا کرو ہائے نہ ہوئے خطبات شیر ربانی میں زبان کٹا دیاں گا اولا شریک دی شریف کسے انگلش بولنی نا oh لا لا تو آپ نے فرما ویلی لائے لائے للہ پڑیا اقبال فرما نے باجان دردستان میںگریزی پروفیسر آخنا سبحان اللہ آخر میرے زندگی بیکار دن ازرے نے جدن میں اگریزی پروفیسر بیٹھا سائیں دجے مقام دے فرما نے خیران کر سکال مجھے جلوائے دان شیر فرنگ خیران کر سکا مجھے جلوائے دان شیر فرنگ خیران کر سکا مجھے نش فرنگ کیوں سرما ہے میری آخ مدیم آخ ن اللہ خدا دیا بندے توجہ فرما سد کے جا جکالت کر دس وکالت پینٹ شرٹ ادرک دو پا کے وکالت کر کے آنا نا اللہ میں اقبال نے تو گلام اپنے نوکر آکھنا وہ ویلی ہاں وہ ہوں بندیاں والا کپڑے لایا باندر والے لوا دسم خدا دس بندے جیو دیا کبر چھٹنا پینٹ چرٹ پوا مجال نہ موتر جوگا نہ کلو جوگا نہ بہن جوگا خدا کے کہر پیادہ رہے گا سوی کہ اللہ دیا بندے توجہ فرما مار پیا کرنا دی فکر رکھ دین دی فکر رکھ دین, دی رک دین, دی رک دین دی فکر دی پیا گل کرنا میرے سونے ماں بوب سرکار ہوں سونے مابی شوہ بولی ماند گل کرن لگا تیویں سپارے اللہ وحد اولا شریک مولا نے کچھ آشک دا ذکر ہے رسم قدیمی یار ایشی ہے اے رسم کدیمی جلنا نتی جالے اگلا زخمی نمولن دے دا دے ہو تو چاہ ڈالے گلا خم نبان جا مت فرمالا بہادلہ شریف مولا نے قتل اصحاب الاخدود اے عاشقاندہ ذکر میرے مدنی محبوب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش ہو یہ اس گلنو بیان کرنے دی اس واسطے بیان چلے آرہے ہیں میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف دی اس با آگے میرے آقا نامدار فرماؤں نے پرانے دور دے اندر تڈے تو پہلو دور دے اندر فرمایا ایک بادشاہ سے بادشاہ جادو رکھے ہوتے سن کی رکھے ہوں سن خوش نصیب بادشاہ نال آلم رکھتے نے میرے بزرگ فرما نے ایک رابطہ ہے عوام وہ اچھی جو عوام وہ اچھی جو اپنے حاکم کی فرما بردار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 خدا دے بندے آدھو نہیں پتھا بایا گیا ہی اوے بیڑے آدھو نہیں تردے لے جدو سارے آدھا رابطہ مدینے والے دے دلال جڑیا ہو کیونکہ اقل آن دیئے تے صرف مصطفیٰ دروا دے دروازے تو ہوں گئے باقی ہر پاس تو چوالی بڑھ دے دے قسم خدا باہدہ اللہ شریک مولادی قسم کر گیا نا ادر جناب تیرے سامنے گل پیا کرنا شاہ جاد رکھ در بڑا لڑکا میرے سپرد کر دے فن سکھا دیا میں اس لڑکا ایک سپرد کر دتا لڑکا جدو گھروں نکل کے آدھا سی توجہ فرمانا لڑکا جدو اپنے گھروں نکل کے آدھا سا بادشاہ کو رستے راہ بیٹھا ہوں جہرا اللہ ਕਰਦਾ ਸੀ। لڑکا اتوں گزریا رب ربٹ دل گئی بارش ہر تھان پہ کسی جگہ جگہ تلاب کے فل اگتے دھرتی آپ اپنی ہوں ان کل آن کان لہو کل بن آس کو ماہ حلا دسیحت اثر کر دیے جڑا دل والا جڑا دعا کر بڑا کلندر لاہور اقبال فرما نے دل, دل مر دل نہیں ہے اس زندہ کر دوبارہ دل مردا دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دل مردا دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے مر کو ہلکا چارا دل زندہ تو مراد نہ یار میرا بھی دل ہی آوتی تر کوتی ریڑی تو بندہ پیسہ وہ ہلتا ہوں कसमवाद शरीक माउला दी मेरा मेहरियाली गोल्ड भी फरमा फता उठा के वेख मकतू बा उठा के दे दिल जारी हो मतलब नहीं मुक्की हिले फरमा दिल जारी होने का मतलब ए वे बंदे चौवी घंटे रब की मार फतरोद रवे دل کا فرناؤ دل سلطان بابو فرما نے جو دم گافری یارہ سو دم کافری سانو مرشد سبق پڑھایا کھلکھیا اصا مولا لاول لایا جان ہو لے لگ دے اص کی कमाया ऊ मरण थी अग्निशिया सुल्तानिया भैया यारा मरन मरन थी अगे तो मरण थी, थी अगे یار تم مطلب نو پایا نوجوان لڑکا ہے لڑکا ہائے ہائے حضرت جی کوئی بے بڑھے <laughs> حضرت نوری صاحب میں گیا گولڈے شریف گول حقیقت گل تو سنانا گولڑے شریف گیا تو راج گول موڑتے نہ جی گولڑے موڑ کڑی سی میں آخیا چلو کرایہ کر لینا وہ بابا بیٹھا جن عمر کار امی بابے دو میں ہم عمر میرو ترس آیا میں آخیا بچارہ سردی چ پیا مرد چلو کار کرا لے میں آخیا بابا جی گولڈ شریف جانا کنے پیسے پناہ روپئے میرے دل چاہیے خیاتر آیا میں اگے سو دے دیا گہ گئے بابے نیکیا تو انہیں منہ اج لگے میں موٹر وے ہوں مزا لیا دراجی جی تے تاڑی کوئی شاید ہو ہر پاسو صاف خیر میں, میں پریشانی بہت ہے میں نے اگریزوں کا دور دیکھا ہے دل بہت پریشان ہے بابا حالت یہ جدھر سٹے موڑے دے مڑتا جائے آپ بھی میں آخیا میں کہ بابا جی چھ اس جہان کی پریشانی گاہ فکر کر میں نے ل گی فکر کرا بھائی کس گا کی فکر کروں میں کیا کوئی داڑی شریف رکھ کوئی ہوں اللہ اللہ کر قبر لتان نے تیری اللہ کو تو داڑی پسند نہیں ہے میں آخیا بھائی یہ کچھ ایسد نہیں میں آخیا کیوں بابا جی پسند نہیں اللہ کو داڑھی پسند ہوتی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سر پہ بال ہوتے ہیں منہ پہ داڑی نہیں اگر اللہ کو داڑی پسند ہوتی تو ساتھ داڑی بھی ہوتی کیا بابے اور اپنے بھی پاس ہو جنا بہتا پڑھ جا کو پیدل ہو جاتا بچارا ہوں میں کیا اچھا بابا جی اللہ نے داڑی پسند نہیں بھی نال نہیں اگائی کرتا ہاں جی اگر اللہ کو داڑی پسند ہوتی تو ساتھ داڑی بھی ہوتی بابے ہو اپنے بھی بیس پاس آؤ یہ جنہ بہت پڑھ جکلو پیدل ہو جاتا بچارا ہوں میں کیا اچھا بابا جی اللہ پسند نہیں بھی نال نہیں اگائی کرتا ہاں جی میں کیا اللہ دند بھی تے پسند نہ ہوئے میں کیا ہوں تے ہے ہی کونی نا بتی صاف نے ہوں دو ترے پوتریا سوٹے نال نالوڑی بہلا پسند ہی کون نہیں پترو جی ہوں تو نا جم پہ اور خدا دی قسم کر گیا نا یاد رکھ لے ہوئے تے, دین دی سمجھو سمجھو تے, ہوئے تے دین دی سمجھ تے دینوں تو دی سمجھ لائے بچارا کھوتا بزرگی با اقلست نہ با سال تونگری با دلست نہ با مال شاخ سادی فرما نے بزرگی اقل نا نال نہیں عمر نال فرمایا تبنگری مال نہیں ترجیح دل بے نیا دو دل بے نیاز لوگ تو جو فرماؤ لڑکے کے دل میں چوٹ بج گئی جانا جادو کو گھر کول جادو سیکھنے واسطے رستے اس اسپ دے کول بہ رلہ اللہ سکھن دی خاطر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 बादशाह वालों मार पवे घर मैंने देर हो गई सी दिन गुजरते रहे पुत्र लगा हों लड़का लगा हों रस्ते वेखता एक बड़ा वाला जानवर प्या है रस्ते उह नक्की खिलाए रहजन सी कई रंग के होंगे ने रहजन कई रंग के होंगे ने कई चौ लत वाले कोई उ लतों बगैर कोई दो लतों वाले انہ کے ہاتھ پسلا بھی آتا سڑکوں کے بھی کھلوتے آتے ہیں یہ جن بھی ڈنگر لاک ڈنگر مگر اور دوسری قسم کا سی وہ چن ل والا جانور اتنے پیا گل سمجھ آ رہی ہے جب لڑکا اتوں گزرا آدھا یا مولا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 دس تے مشکل رہے نہ رستا صاف ہو گیا لڑکا پہنچ گیا راہب نسدہ جی اج میں ایک گل وی راہب آدھا پترا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 انگار محمد چھولی پا انگار محمدی کوئی بچانا سکے شک مشکل تیرے دریا یارا کون چھپا ڈکے نارا تحقیق چارا مارا توجہ پھر مہامار پہ کرنا لڑکے کا پیت کھل گیا ہوں اگلا رات پھر ایک گل اگلے گلتی کھلتی مولا ہو شان وداجہ رکھ شان ہوگی جدو گل پھیل گئی کہ لڑکا پیا اس طرح رستے تو اس نے بلاو ہٹا لی बादशाह कोल एक अन्ना बैठन वाला से खबर हो गई इस तरह एक लड़का है वोदुंच पहुंच्य क्या यार आओ मैन भी अखा दे उस मैं नहीं देता मेरा मौला देने वाला ही मैं मौला दी बार गाद चल सकता छा मौला भी कोई है हो सकता हा جی تیرے مالا نو من لوے گا تین لگا یار لوگ سونے پڑ لینا کلمہ پڑھیا فقیر نے, نے اکانا اکھاں واپس آ بادشاہ دے کول پہنچیا بادشاہ پوچھا ہے اکھان کتوں لے آیا آندا جڑا لڑکا آدھے کول ہی اے او دے کو لی لیا ہاں؟ لڑکے آدھے سنیا تیرا جادو بہت پہ چلتا ہے. ہے. چل چل ہے میرے سونے محب رب دی طاقت بھی چلتی ہے اچھا میرے سوا بھی ہاں؟ کوئی رب ہے تن تب نہیں رب جنو میں من ہوں گل سمجھا جے یہ لڑکا سی کون سی اچھا چھ چھ فٹ جوانے کوئی پوچھے مسلمان جے نہیں جی میں لبرل ہوں میرا مطلب سب کو تل پہ ہم بھائی یہ شکتی نہیں کرتے بالکل بالکل شکتی نہیں میں لبرل ہوں کی ہوں یا کہہ دیں گے او oh, جی میں طالبان کا اسلام نہیں میں جدید اسلام کو مانتا ہوں اصل لفظ کی بولن ہے بھئی جے آخر رسول اللہ دا اسلام تو پھر تو بہت آئے گی بھی لوگ آخر گیا پکے کافر لانے ہوں بہانہ رکھا ہوا جدید اسلام پرانا اسلام قدیم اور جدید ایمان دسوے اسلام کوئی ملاوٹ ہو سکتی بولو تو سہی رب دے حبیب جو اسلام دے گئے نے پورا ہی ہے نا وہ چودہ سو سال پہلوں دا چودہ سو سال اللہ قرآن فرما الم اکمل تل کم دی نم واطم تو الم نتی وی تل لکم الاسلام دین मैं अज तीन पूरा कर छमत अपन सारियाे पूरिया कर द بندے آن معلوم ہوا دین سا مکمل جب دور دا دین اور اے اے دین سمجھ لائے جہے سڈے نو مزاق بلائی کھڑے نے خدا وا دشری مولا دی قسم دین اہی ہے جہاں چودہ سال پہلو میرے محمد عربی مکمل کر کے دے گئے نے خدا بندے جدید اسلام سو کفر, کفر سے بھی بتتا ہوں میرے فکر تغور ہوگی جدید اسلام کفر سے کلندر اقبال فرما نے بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت مدروا نہیں دین شاب نے چنگ تدلے تدید چنگا نال شرا بھی جدید ہوئی کھڑی یہ نال بہتر ہو گیا کیوں آ کے ترا کا دین ہو رہے بازاں دا دین تو تو تمو لیا تمولہ حضور دے صحابہ دے دین نال نہیں تر سکنا خدا واد شریق مولا دی قسم ہے جو یہ کہے نئے دین کی بات کرو ملک کو ترقی کی طرف اگر لے جانا ہے تو جدید اسلام کی بات کرو یہ ابو جہاز سے بدتر کافر ہے فلاح سے بدتر کافر ہے دین نہ جدید ہے نہ قدیم ہے دین ہمیشہ ایک ہی شکل پر رہے گا اور شاید کھوتے نشیا میں ماسکو ٹپ پاؤں میرے اندے میں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 زمانہ گزرتا جائے اس کا رنگ اور نکھرتا جاتا ہے اے مسلمانوں میں اس دین کا حامی ہوں جو شیر ربانی رکھتے تھے جو پروفیسر دین تو ساٹی معافی یہ وہ دین ہے جس میں آدھا شراب اور آدھا زمزم ہے وہ دن نہیں ہےکل ہک اور باطل کو ملا کر جو مجموعہ بنایا جائے وہ دین ہوتا دین وہی ہے جن کا دن کو نتریا صاف ہو گئے جڑے میرے مستفا کریم دے گئے ذرا بولو تو صحیح نہ سب ہاں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 ادھر چوری چوری اکھیاں مارے منڈا پٹواری جدید اسلام آپ سمجھیں گے جدید اسلام اس کو کہتے ہیں جس میں جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو خدیل اسلام میرے مستفا دینو جرا مسلح بھی دین ہو گئے تخت تبھی پاک ہو گئے مولوی بھی دین درنگت پیر بھی دین درنگ حاکم بھی دین در اگت تاجر بھی دین درنگت قاضی بھی دین درنگت مجاہد بھی دین درنگت جتنے بھی کوئی بیٹھا بندہ بھی دین درنگت بیوی بی بھی گل نہیں سمجھ لگی با جس دین میں نقل لمدنگ کی ہو وہ وہی دین ہے جس کو مزاق بنایا جا رہا ہے بات نہیں سمجھ آئی سبحان اللہ اور توجہ فرما جناب جی لڑکا لڑکا خالص ڈریا نہیں ڈریا ڈریا ڈرن والا مسلمان کتوں ہوے جا مومن ہو گا خدا وحدہ دلا شریق مولہ بھی میں او دے دل کمزور ہے ہاں اپنے ایمان نو نوہ کرے تگڑا کرے کی خیال ہے ہوں لڑکا ہو کے نا نوجوان دریا نہیں ایتھے بھی سائن لڑکے بیٹھے نے ایتھے بھی شاید لڑکے بیٹھے نے سکولوں کی تعلیم والے جنہوں نے پتا ہی کوئی نہیں ساڈا دین اسلام کی ہے ہائے ہائے ہائے حضرت ہائےرجی فتح رضویہ جلد نمبر چودویں نویں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 سن لو یار اپنے ہیں خفا مجھ سے نہ سونے چونڈیا میں قسم خدا کی کر کے آنا میرے مستفا کریم سرکار دین خادم بن جاؤ تر تکھا میں میرنا قسم خدا ہر تھان جان جان داسے قربان تیار اور, اے اے, اے, اگلاؤ, اور یہ بھی نہیں آخانگا کوئی تنظیم جماعت لاؤ نا میں صرف ہوئی آکھنا یار اسن پچھاڑ لیے جڑا مستفا دے گئے یار دشمن سجن دی پچھا تے رکھ لیے ادا کی قسم کر کے آنا توجہ فرما مر پیا کرنا کا سا میرے ایک سازش ہے فقط دین و مروتی کے خلاف ہوں لڑکے کو سر کے جا جڑا لڑکا بادشاہ بھی کچہری ودا بادشاہ میرا رب دونی میرا رب اللہ آندھا ہے آدھا ہے میرا رب اللہ ہے پوچھ لینا تین کافران کولنا کو مسلمان نو دین تو ہٹاو واسطے پہلا ہر بہا ہے لالچ بڑھی دولت وہ تینو وزارت دے دیا گئے وہ کچھ تینو بھی پا دیا گے جی اتنے نہ فرسے فرا دے جانو مار دیا گے تین تو جی موہم آ جان, جان, جان, جان جانی جانی ہے تو دولت تیری کی لینی ہے چلے آ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 میںن ویچن والا نہیں مدین فروش نہیں سن میری تعداد کنی ہے مشرق تو مغرب تک جناب بھی تعداد ہے یہ میرے پاک بھی غوث نے مینو دے چی خیا شیرے ربانی گئے اپنے مرشد کو کوٹلا شریف تے فرمایا مرشد نے فرمایا ادی رات کا ٹائم ہے دے لے. شیر محمد وٹا لیا میں وٹوانی کرنا وٹا لے کے گئے نا تے ویخیا سونا آپ سرکار میاں صاحب امیر علی سرکار فرما لگے او تینوں نالا دٹا لیا سونا چوک کے لا مڑ وٹا چوک کے لیا پھر جدو شرا ہات پہنچیا پھر سونا تیسری وار موڑا وٹا لے گا نے وہ تینو آنا جا تین حضور میں مٹی دوڑے ہی لے آنا جب ہا اچھا فرما نے مرشد باغ شیر محمد آ जदों रब रसूल के हुक्म तो मुंह नहीं फेरेगा जे रिशाह हाथ लावेगा उ बनती जाएगी उदा दिया बंदा तवजो फरमा लड़का कह लगा हां मेरा रबला है बादशाह कहें लै जाओ पहाड़ की चोटी देनू धक्का दे फौजिया चुक्य किराए दया टटुआ ने चुक्य رہ گئے دے پہنچے لڑکا مولا پل جانے پہ پہاڑ تریا سارے تھلے رکھ دڑکا مڑو تریا بادشاہ کول ویکیا ہکا بکا رہ گیا ہاں اتو آ پھر میرے نالے کیا تیرے تین بڑا سچا اچھا ٹولا بلایا لے جاؤ کھے ہوں یہ لے جاؤ بےڑی چبا کے نہرکا دیا جی فریا لے جد دریا پہنچ آ کریم آؤ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 جن جنس آئی بدل بدلتی یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے پھر ان کو کالج کی نسل دی. دیا بندے توجہ فرماؤ لڑکے نے جب اس فوج نرگ کیا پھر آیا بادشاہ بے کیا کا بکا کہ تینوں میں ضرور ماراں گا لڑکا چلے میرو مارن دا طریقہ صرف میرے کو اچھا وہ کی سو मेरा तीर फड़ मैनू फांसी तो लटका तीर देते मेरे रब का ही नाम लैके चलावेगा उस तीर मर सकना होर तीर नहीं मार सकता होर <laughs> तीर मैनू नहीं मार मैनू वही तीर मार सका जोड़ा मेरे महला के नाम से मैनू वजेगा कुरबान <laughs> जावा लड़का फांसी तक हथ लाए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 اللہ کا خوف جتنا ہوگا عقل اتنا زیادہ ہوگی اور جنا عقل دے خدا دے خوف تو خالی ہے سمجھ لیا کلو نہ پیدل سمجھ نہیں آ رہی آخو نا سبحان اللہ تھکتے نہیں گئے اللہ. اللہ. روزانہ تقریر میں کرنا راج ساری میں جاگنا تھکے تھی جی. آہو یار پر تو سو جاگڑا ہوں تو سب بھی جاگنا ہوتا तुसा फिल्म देखनी होंगी आखिर वो भी जी आकर देखो हा उदाह बंदा तवजो फरमाओ लड़के फांसी दे गया मुल्क कटा हो गया बादशाह ने तीर फड़िया बिस्मिल भर के जोड़ा नहीं सी मन वकीर ने आख्या तेरे मूंह चौखा मैं जरूर मैं अपने रब सोने का नाम जरूर कटा پیر مارا نا بجا سینے جن دنیا ویسی سی نا سارے مسلمان ہو فکیر جان دجنا سب توڑ نبھائی جان حش بہاڑ شرماتے نو پی پر دے کا جی میرے ہاک آجا, آجا. خدا دیا بندیا توجہ فرمایا رکا کرنا ہوں. جدو لڑکے دا ایمان ویکھیا طاقت ویکھی کے بادشاہ منہ بسم اللہ کٹائی کھڑا ہے او مومن دی نشانی ہے مومن لوہا نہیں آنا تیس میری گل تو گور کریو مسلمان جڑا جہ گا نا وہ کسی دچیچے گا نہیں دجے کچ کے لایا ہوسرے لفر مسلمان انجن ہوجن چکڑا نہیں ہوتا گل نہیں سمجھ لگی اج چھکڑے ہیں مسلمان جو کوئی نہیں جی جانے ہیں وہ بن جانے ہیں انگریز دے پچھے تر پے جنوں پچھو انگلش پڑھنے آپ پہ انگریز مسلمان کرنا پا جائے میں کیا چلے آپ تے مسلمان رہا کوئی نہیں دوجے کی کرنا ہی مسلمان کرتے پہلو بابے فرید کا رنگ چاہیے باغ بدل دیا اور رنگ سازا چنری رنگ مسکی باگ بدل دیا اور رنگ سازا چنری رنگ مس گیل دی رنگ ہوے خاص مدی رنگی ہوئی لو دل دیوکال کہہ دے پاک پتن دیا اور رنگ سال چنری رنگ مس مزہ نی آ جا گونج پی جائے پاک پتن دیا مسلمان کی کیونکہ میرے بابے فرید کول بابے فرید کول ہندو آیا کی کر چلے کٹتا رہا کی کرتا رہا پر وہ چلے سن جنہ رب نہیں ملتا oye par dilo की रही इल्मो पर के ऊंच कट पर रब ना मिलया तो की वर के jag <speaking> bila <in> e dud jami nai <foreign> baahu bhawe lal howadi kad kad ke <language> hu بابا فرید فرما نے کی سیکھے چلیا میں نفس میں مخالفت سیکھیشاہ دس تیرا نفس سڈے دین سچا آخر منگا کہ نہیں منتا کہ جی نہیں منتا تو مخالفت تو نہیں سیکھی آدھا مڑ کلو چاپڑا کھا دیا بندے آسال میں آم دینا ہوں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 پاکستانی سنڈی لگی کسی سنی نشر اپنا ویخ لے جس قوم نے سنڈی کے جواب ہے سنڈی نہیں کلی دیر کتوں کرنا پہلی چھکڑے چکڑے بعد نصیبی نفس مخالفت سیکھی سچ آخر منگا کہ نہیں کہ نہیں منتا تو مخالفت تو نہیں سیکھی آدھا مڑ کلو چا پڑا خدا دیا بندے مثال میں آم دینا ہوں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 پاکستانی سنڈی لگی کسی سنی نشر اپنا سر ویخ لے جس قوم نے سنڈی دے جواب سنڈی نہیں کلی دیر کتوں کرنا پہلی چکڑے چھکڑے چھکڑے بد نصیبی انجن اس دے پیچھے لگ گیا جیڑا لندن وال پیا جانا امریکہ والے پاس وہ جی چکڑے سا تو چلو اسجن لگ دے جیڑا مدینے وال پیا جاتا اور نصیب لگ کلے سکولوں پہ کے سکول کھڑے تھل سنجن کے پیچھے جا پہ جا پٹھا بہن ہے کتوں مسلمان کرنا خدا دے بندے مسلمان کرنے کے لیے کسی کی زبان نہیں سیکھی جاتی مسلمان کرنے کے لیے اپنی زبان دوسرے کو سکھائی جاتی ہے گل نہیں سمجھ لگی میرے عمر بن خطاب ہزور دے صاحب اسلام پھیلایا ہے, لوگ اپنی زبان تلایا ہے فارس والے فارسر عربی لایا کہ نہیں لایا بولو تو سہی نا حضرت فاروق آزم جدو کسی فوجی دستے روانہ فرما سن دو نصیحت کرتے سن ایجا کمبر آجم آجمجا کم وزیجل آجم پرواؤں سن اجمی وزہ کتا تو بچنا اجمی بولیاں تو بچنا خود یہ مسلمان بننا لوکی تاری وزہ اختیار کرن بولیاں سکھن کرگلش عادرت آپ پڑھتے نہیں نا لوگ یہ کسی کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں پڑھتے یہ صرف اس وجہ سے یہ سرکاری اور دفتری زبان ہے تو نوکری کے لیے پڑھنا ہے اگر سویرے انگلش مک جائے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 انہیں آخیا بد بختا ہو تو جانا جانے بھی سٹ مار گیا تک روند سیا ہزارہ مسلمان کر گیا <تصفح> بادشاہ کا گسا اگ بن گیا کہ اچھا میں یہاں پوچھ لینا وہ کھائی کھو دو کھائی زمین چہر کھو کے نہ بال اگ, اگ پر کے نہ سارا لے آتا کنارے دین تو ہٹ جا نہیں تو لے لے جا وارو واری جانا پہنچی گل کا کرنی یہ جڑا دین رب دست دالی ہے اے شاید ہی نہیں سدکے جا سدکے وہ مسلمان سن یہ کتھوں کے مسلمان نے جڑے آخر ہے پاکستان تر جائے گا ابھی ہاں مر جانا عراق تر جان جانا افغان تر جائے جانے مگر کوئی ایک شہ نہ جان دیا جالر نہ جالر نہ جائے کالر جفے مارن والے بے لیو ڈالر جاتا ہی جاتا ہے تسا جانا ڈالر کیوں نہیں جان کہ نہیں جانا بولو تو سنگ अन्ने बैठे करके हा दाने शायद पिसने वहने पै सह दाने पिछले देखने आप पै मगर गल समझ नहीं पी आई जदों वारों वारी धक्का देना शुरू कर दता हदी सच आई पहुंची हा एक माई, आपन। एक माई है گود بچہ چکیا اڑنے لگ پی اڑ گئیے پیچھا کھلوڑ لگ پیے کہ اگوں ایڈی سیک والی اگ پی بچ گود والا بچہ بولتے آدھا ماں گھبرا نہیں تک والی ہے چھال مار دے ماں چھال مار دیتی سارے جانے پہ हम इ दो गलने रखना जड़िया की शो बोली मिखिया ने जब रब जाते सर ना अगना रब अग तो जान तो पहल की जान कू पीड़ अग नाल हो न हो जान पहले कड़ लद अंदर जाना ना उठ उतों उठे उतों उठे, उठे, उठे, उठे, उठे अंगारे तो पैण बादशाह फौज से وہ تے تھلے گئے جنت یہ اگ نے بار ہی سان دیتا تے بار ہی جن جانم ٹر گئے باروں بار بائیپاس لوگ وہ سیدھے جنت ٹر گئے بغیر ویخ چ پی خدا دیا بندے توجہ فرما جدو ڈور فارو کیا رمایا میرے ہزور دے یار اس شہر دنال گزرے جدوں سے بچے دی قبر گئے قبر کھو نوجوان لڑکے ویکھا تیر کم پٹی تے وجہ سے اتنے ہاتھ رکھا ہے سدیاں گزر گئی لڑکا اپنے زخم والی تھا سے ہاتھ رکھ کے ستا ہے ولی اللہ دے مرد نہیں ولی اللہ دے اے یار مرد نہیں کردے پردہ پوشی کی ہوا دنیا کو لو تر لی خاموشی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 میں کیا منڈے اگلے سال اللہ کے دے مک جانے میں رب کرے لگنے کو سونا نہیں لو والے صاحب لو الا سکتے کھانا خراب نہ دے منصوبہ بندی کرمی کھڑی نہ جنگل دے جانوروں کی نہ مچھیاں ڈڈو کچھ کمے ان کوئی منصوبہ بند سوچنے بچارے کتوں کی خیال ہے ادھر خیال ہی کوئی نہیں صرف آ دو لتان والے پاس خیال کی چکر افسوس نہیں تو مسلمان رہا ہے کہ رب جانوروں دے گا پر انسان نو نہیں دے گا دن دس جانوروں کوئی نہ میرے سی کرو گے نا بھی مطلب ہے بچے دو بچے ہی اچھے چھوٹا خاندان زندگی شیطان اپنا زندگی آسان زندگی شیطان شیتانے اے جڑے آئے کھلے نے منصوبہ میں تو مقصد یہ نہیں روزگار ختم میرے حدیف سرکار فرما نے اس عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ دے میں قیامت والے دن اپنی امت پر فخر کروں گا کم اراد نے ہزور پاک سرکار آدھے میری امت واؤ نے آدھے کٹاؤ سانو بداؤ کھانا پینا خرچہ کا کٹتا پر گل ٹھیک ہے ہائے ہای ہا بارشاہ کا شیر سنا دیا بارشاہ فرما نے سدی اٹھ آ... گئی جہان تو میری میاں دیا میا تو آپ وار منگی رن مردوں تو گئی ویر میاں گنڈی رن دا دری گنڈی رن دا دری دلیر بنیا گلا کر دیں وہ ڈھیر میاں مارے دور نے گدڑ نیویں پا کے لنگ دے شیر <تصفح> <تصفح> <تصفح> ورنہ ورنا مومنٹ کا کی کام ہے وہ اصل بات یہ ہے اللہ فرموتا ہے ولا ترکن و لم فتح مس مارو ریا تم ملا تن سرو اللہ, اللہ, <تصفح> اللہ فرماؤں ہے کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ مت پیدا کرو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 غوث پاک کتھے نے میں آ مصروف نے میں کتنے مصروف نے جب تتاریاں حضرت صاحب حملے کیتے سن بگداد شاہ شجا کرمانی اللہ دے غوث گزرے نے آپ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے سنا اچ ہل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 کسی پاسوں خیر نہیں مل سکتی پناہ نہیں لب سکتی پناہ لبے گی تے میرے مصطفیٰ دے دروازے تو لبے گی میرے آقا میرے مولا میری جان سونے آکا میرے مولا میری جان سونے آ کوئی سہارا نہیں ہو میرا تیرا مان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے آن دی فکر پا اللہ دلیا کا شبق ہی ہوئی رب دے دبیاں دا شبک کی ہوئی رب دے دشمنوں دوست نہ بڑا رک جا نہیں تو سپاں یار ہمیشہ نقصان ہی کھانے ٹوئ تو کدی ٹھنڈی ہوا نہیں ڈانگی لب دے. کی خیال ہے لے جائے دے دے پتہ نہیں کدو رجو گے باس دینی جماعتیں خود کو غیر سیاسی تحریک کہتی ہیں کیا دین اور سیاست جدا جدا ہے جو کہے دین اور سیاست جدا ہے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 جب مدینہ منورہ تشریف لائے دس سال حکومت کی سیاست کی فوج تیار کی میرے آقا کے جانے کے بعد صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی یہ چار خلیفے حضور کے دس سال مدنی زندگی تیرہ سال مکی تئی سال اکٹھے ہوں تو مسلمان کا اسلام بنتا ہے جو ہزور کے دس سالہ زندگی مدینے والی کے منکر ہیں کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں خورا قرآن یہ فرماتا ہے انبنا فص صبور اللہ فرماتا ہے ہماری دھرتی کے وار اللہ کے نیک بند کون ہے کافر حکومت کرے اور مسلمان حکومت سے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 تینا سنا واپس مدینہ کہنا یہ بدات ہے سب شادی والی کہلان کر دے میں اگلے دن ایک تقریر کی شادی شادی سی انہیں مجھے بلایا کنجر بلا بجائے عجیب ہی گل ہے ویسے وہ شادی کرکری نہیں ہو جی کرکری بے مزہ جی جس کنجر نہ ساری تھی پینٹ سہری بیٹھی ہوتی ہے اتنے جناب سیرے پائے ہوتے ہیں تو پھر آدھا مووی آ جناب وہ جڑا کڑدلا ساری دہلی بلو پرنٹ ویکد انہیں آنا لاڑا ہٹا اگوں سیروں کا پھر مارنی ہے سامنے تو لاڑا جہا اڈو ایڈے بے گیرت آدمی نے انہوں بھی گسا نہیں لگتا کنجرا حصے میرے دیے میں مگر ویخنی تین ٹکا کے پہ مرجو گی گیرت جو گی پر کتنے غیرت کر خدا کی قسم کسے نے ویک روزانہ جدو نکلتے ہیں شام پہ جی قصائی سورے ڈنگر وکھا دے نا جڑا سوے ڈنگر کرنا ہوا حضرت صاحب وہ ٹوکرے کے پیچھے رکھ لیں تو شہر دے کی سیر کرتے ویس بے گوشت پسند آوے سورے کرنا ہی پین مسلمان پچھوں موٹر سائیکل دبائی سوار کے تو لگا فرد اور بئی مان ہے کنو وکھا پھرنا یہ تیری ہے کہ کسی اور دی ہام میں چمکی نہ جبے گانا تھی اب ہے شمے انجمن پہلے چراغے خانہ تھی لڑکیاں پڑھ رہی ڈھونڈلی قوم نے مد نظر والے مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈراما دکھائے گا کیا سیل پردہدر کی اقبال کافظ نے وہ آخر کچھ نہیں میرے دو کھڑے رہتے میں کسی اور دی پڑھنا دعا کرو اللہ حضور سد کے مدینے والے محبوب کے صدقے سانو اپنے دین اسلام کی دی سمجھتا سانو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا آخر میں جناب مولانا محمد نئی محمد نکشمندی صاحب دا شکر گزار ہاں کہ انہوں نے اپنے برادر مکرم جو جناب ختم شریف دی محفل کے فقیر بلا کے اور چاند نیکیاں کما دا موقع عنایت فرمایا دوست آب آب دے با اللہ حضور سدقے سب نو का मिल तटा फरमावे और हजूर सा हां जी वो शादी आली केसट की गल करता साहद शादी के मसायल जे हां जी फिर फसे खड़े होंगे जे विह तो बाद ओ जी मौली साहब चिश्ती साहब मैं बैठा था बुढ़ी गल हो गई है तो बस मेरा ब्लड प्रैशर मुड़तेज हो गया तो मैं आख्या तलाक तलाक तलाक तलाक, तलाक हूं कोई हल है हूं मुका ला मैं क्या हाल मिटी सुहा है वो हाल पहु सुनना भी ना अपने घर दिन भी सुना को भी शरमाया मसायल केसट बार पई ने جنہیں لائنگی لائنگی بڑا بڑا عجیب موضوع آخر داورا آج کے, آج کے آج اس روحانی اجتماع کی روحن روحن روحن رکاتنگ رکاتنگ رکاتنگ رکاتنگ خان محمد حاصل, حاصل, حاصل, حاصل, حاصل کریں فون نمبر صفر تین سو چوہتر پچونجا نو سو بائیس جہادان جہاد جی سڈے می جا کے لڑنا تو جی فوج ہے ایک قربانی کے بکرے کاغذ پلے وہ جی ایصد ایسی فیصد ملک دا بجٹ کھا رہے ہیں ایک گاواں کدلی پلن ڈئر نے بچے سارے مرن گے پناہ <تصفح> <تصفح> سال ہو گئے ایک ہی اور بزرگوں کی تصویریں گھروں میں لگانا حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف جدو فتح فرمایا کابا شریف کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فوٹو پیسی نے چک کے انہوں سفا دی پہاڑی کے دفن کرا دکھ نہیں دسویر کوئی ابیر احمد کا فرشتہ نہیں آلکہ آلہ حضرت بریلوی شاہ صاحب آلہ حضرت بریلوی احمد اللہ تعالیٰ سرکار فتح ششم دند آپ فرما دے جا فوٹو رکھتا ہے وہ بہتر ہے وہ تجدید اسلام کر دوبارہ اپنا کلم نویں سنو اسلام اپنا تازہ کر لے کیونکہ اس نال انہیں تعظیم کی ہونی ہے اور تصویر دی تعظیم جلیے ہے حضور دی شریعت حرام ہے گل سمجھ آ گئی کہ نہیں اور تصویر اتارنا کبیرہ گنا ویچنا کبیرہ گنا رکھنا حرام کبیرہ گنا گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی شادی بیاہ پر ڈھول ڈمکنا بجا وابی مذہب جائزے سادے مذہب چرام ہے ڈھول ٹمکنے ساز واجے وابی مذہب آدھے واجب بجا چاہیے سذہب چی خیر نہماز نہیں ہوں فتوا سن لو بغیرت ہے بغیرت ٹی وی رکھنے والا مغارا بغیرت ہے اس پیچھے کے پیچھے نماز ہرا میں لتوں پڑ کے مسیتوں باہر سٹو جی سٹی دا گھر سمجھ لگی میری مسئلے میں کھڑے مسلے جسیت یا مسیتوں ٹی وی کھڈے اور لڑکی سکول ہے پڑھنے واپس بغیرت مولوی ہے مسیتوں باہر کھڑو کودے پیچھے نماز نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں ہوں یار مسلے کی گل ہے میں مناظر واسطے تیار بیٹھا میں کے چاہی مسئلہ جو مدنی آقا کی سنتوں کی مخالفت کرے وہ کون ہے اس کا انجام کیا ہوگا وہجام تک ایک داری مبارک والی سنت ویک لو ہے تو واجب نہ میری سنت گیا ہے یہاں منا کے مرے گا جی مرے گا داڑی منا ہی مرے گا داری منا ہی گھٹ کے انجام چکر آتا ہے فیصلہ ہے کہ قیامت والے دن اٹھ دیا انگریزوں والے پسے کلونا جی یا مستفا کریم دس والے پسے کھلونا جی کہا پاسا چنگا ہے چل لو تص اپنے آپ ہی کرنا مہنگی کرنا چل لو پاسے تمہیں دمیں دس دیتے اس ملک بام مجبوری میں رکھ رہا اگر ادھروں بند ہو جائے گی تو میں بھی نہیں رکھا گا نہ تو رکھ سک زیادہ سمجھ لگی یہ جرم کرو نٹکے منہ درنل منہ ہے وی پرچی کری شیت ہو شدہ قیامت والے دن سب کو سخت تاز ان ہوے گا جی اللہ دی مخلوق ورگی مخلوق بنا دیتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق انسان انسان بنا کے بخا دے سارا کچھ کبھی گناہ ہے حرام ہے مسیحت اور زیادہ حرام ہے شاہ صاحب دے بارے میں شاہ صاحب الحمدللہ میں خدا کی قسم شاہ صاحب ہوا اور شاہ صاحب مدد کرا گا کہ شاہ صاحب فقیر واسطے نجات دی علم و عمل دی دعا فرمایا جائے کیوں اس واسطے کہ تصا نے الحمدللہ اپنے بزرگوں کا راہ نہیں چڈیا میں گل سنو میں بڑا سخت مولوی ہوں اور گل خری کرنا شاہ صاحب کی بارے میں جو سنیا, وہ تو سامنے بیان کیتا ہے. اور میں آپ چند دن ہو گئے پتو پتنی کس پاس مووی بن رہی سی آپ نے جا کے تھلے بہ رہے پتوں گا بالکل مزہ کیا اور رسول اللہ راضی کیتا اپنے دربار والے راضی کیتا خدا دی منافر شرم وقرر ایک بندہ اپنی ایک ای پانچ دی بیج سکتا ای لیکن اتنا ضرور یہ شرم جائز ہے سو رشوت ماں بہن دی کمائی سارا کچھ چلن نے صرف شیر پورا جا گھر داڑی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جی پیچھوں ہی سی ہو رہی بے داڑی کھلوتے ہو نماز تے نہیں ہوتی مکرو تہی میں اگلے بھی پچھلے بھی توجہ نہیں نہ پوچھ کہ داڑی مناو امام دے پیچھے نماز جائد ہے اے پوچھ داڑی مناو آلے کی اپنی جائد ہے داڑی مناونا ایک واحد ایسا گنا اجے جہا نماز کے بچ بھی بندے کو ہو رہا ہے اندازہ لو اس ویلے ہر گنا بندہ بچا ہوں کہ نہیں بچیا ہوتا اس وقت شراب تو بچیا جھوٹ تو بچیا ہر گنا بچیا لیکن یہ گنا ایسا ہے اس ویلے بھی سر کھڑوتا ہے ہاں جی مارا ایمانداری منا ہوئے تو نماز مخروف تعریم ہے چوٹی موٹ تو ہوئے تا بھی بخرو کرے جمعہ کی نماز کے دوران اگر وہ وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے اگر آدمی پہلی صاف میں کھڑا ہو ہوتا رہے آ جائیں بند کر رہے ہیں اس طرح اٹھے بیٹھے لیکن وہ سجدہ کی نیت نہ کرے کیونکہ وضو تو کوئی نہیں سجدے کی نیت نہ کرے کھلوتا رہے اس طرح کرتا رہے نہیں کرے گا جو کھلو جائے گا تو شرمندگی آئے گی لوگ آخر گے گیا اگوں ساری قوم بھی تو بڑی استاد ہے نا اس واسطے اپنی عزت بچاؤ شریت فرمایا جی کردے پہن اسی طرح کردہ جائے تو بعد کر کے زوہر کی نمال پڑھ لو میت کو قبرستان لے لارتے وقت میت کے پاؤں کس طرف ہونے چاہیے امریکہ کی طرف اس جدو اسے جیدے کا روخ امریکہ والی برتانے ہوں موہے موہے کی اگر اللہ کو داڑھی پسند ہوتی